وسلم جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار بار یعنی ون تھاؤزنڈ درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے سبحان اللہ سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ ارشاد تفسیر کبیر میں ہے جس شخص کے قدم علم کی طلب میں گرد آلود ہوں یعنی اس پر مٹی پڑے اللہ پاک اس کے جسم کو دوزخ پر حرام فرما دے گا اور اللہ پاک کے فرشتے اس کے لیے بخشیش طلب کریں گے اگر علم کی طلب میں مر گیا تو شہید اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی اور اس کی قبر توحد نشر تا حد نظر وسیع کر دی جائے گی اور اس کے پڑوس میں دائیں بائیں آگے پیچھے چالیس چالیس قبریں نور سے روشنی سے لائٹ سے معمور کر دی جائیں گی کیا بات ہے طالب علم کی کتنی فضیلت طالب علم دین وہ علم جو اللہ سے قریب کرتا ہے وہ دین جو رسول سے قریب کرتا ہے وہ دین جو آخرت کی تیاری کرواتا ہے قرآن کا علم حدیث کا علم تفسیر کا علم اور دین, دین کے علم کے کتنے شعبے وہ خوش نصیب جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کے لیے جاتا ہے وہ گرد آلود ہوتا ہے تو اس کا جسم جہنم پر حرام کر دیا جاتا ہے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں علم کی تلم میں مرے تو شہید اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے اور نظر تک جہاں تک اس کی نظر جائے اس کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور دین کا علم سیکھنے والا اللہ اللہ اللہ اس کا مقام دیکھیے کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چالیس چالیس قبریں نور سے معمور کر دی جاتی جس کی وجہ سے دائیں بائیں آگے پیچھے چالیس چالیس قبریں روشن کی جائیں منور کی جائیں خود اس کی اپنی خبر میں کتنی لائٹ ہوگی سبحان اللہ کب میرے رسول شرح سب میں حضرت امام جلال الدین سیوتی شافعی عئی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ پیارے آکا حبیب کبریا معراج والے ارشاد فرمایا جب عالم عالم دین اسلامک اسکالر دنیا سے جاتا ہے اللہ پاک اس کے علم کو انسانی شکل عطا کرتا ہے اور اس کا علم جو انسانی شکل اختیار کرتا ہے قیامت تک اسے کمپنی دیتا ہے انسیت دیتا ہے اور زمین کے کیڑوں کو اس سے دور کرتا ہے سبحان اللہ علم دین حاصل کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں تو وہ نادان جو علماء کا ادب نہیں کرتے وہ غلط ہے علماء کا ادب کرنا چاہیے حافظوں کا ادب کرنا چاہیے امام محسن ان کا ادب کرنا چاہیے ان کو آنر دینی چاہیے جو استاد دینی استادیں اس کا ادب کرنا چاہیے یہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ سبحان اللہ ان کا علم انسانی شکل اختیار کر کے قبر میں آ کر ان کے لیے انسیت کا سبب بنے گا کبر کے کیڑوں کو دور کرے گا یاد رکھیے مرنے کے بعد اچھے اعمال اچھی شکل میں آئیں گے برے اعمال بری شکل میں آئیں گے اچھی شکل کی وجہ سے قبر میں راحت ہوگی انسیت ہوگی اور بری شکل کی وجہ سے قبر میں درد لگے گا خوف آئے گا تو علما جو ہیں ان کی قبر جنت کا باغ بنے گی تحد نظر شادہ ہوگی اور ان کا علم انہیں قبر کے آزمائشوں سے کیڑوں سے بھی بچائے گا حجاج بن یوسف وہ ظالم شک جس نے ہزاروں ہزاروں صحابہ کو شہید کیا یہ علماء کو مستفر اللہ انہیں کے گھر کے دروازے پر وہ پھانسی پر لٹکاتا تھا ہینگ کرتا تھا اس بدبخ ظالم نے حضرت سیدنا ماہان حنفی بہت بڑے عالم تھے انہیں انہی کے دروازے پر پھانسی دے دی تو حضرت سیدنا ابراہیم حنفی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم رات میں حضرت سیدنا ماہان حنفی کے پاس روشنی دیکھا کرتے تھے اچھا مرنے کے بعد قبر کے اندر دفن کیا جائے تو پھر قبر کا معاملہ ہوگا ثواب اور عذاب کا معاملہ ہوگا تدفی نہ کی جائے کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا جائے کوئی کیمیکل لگا کے رکھ دیا جائے پھر نہیں ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے وہ جہاں بھی ہے ڈوب گیا مچھلیاں کھا گئیں شیر کھا گیا درندے کھا گئے وہ جہاں بھی ہے اس کے ساتھ ثواب یا عذاب کا معاملہ ہوگا جو علم دین حاصل کرنے والے ہیں ان کو قبر میں روشنی ملے گی ان کو قبر میں ان کا علم انسیت کمپنی فراہم کرے گا ان کا علم ان کو ان کی قبر کو کشادہ کر دے گا تو نظر کشادہ بظائر مٹی کا گڑھا مٹی کا تودا تنگ سا تھوڑا سا لیکن وہ اندر سے اللہ کی رحمت سے توحت نگاہ وسیع و عریض ہو جاتا ہے سبحان اللہ اور اللہ کرے ہم بھی عالم بنے فرز المد تو سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں کتنے مسلمان ہیں جن کو بچاروں کو کلمہ بھی نہیں آتا صحیح عرص کر رہا کلمہ بھی نہیں آتا قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا نماز کی شرائط فرائض کا معلوم نہیں واجبات کا معلوم نہیں مفتیدات کا معلوم نہیں لقمے کے مسائل ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا تراوی پڑھیں گے پڑھائیں گے پڑھانے والے پڑھائیں گے سننے والے سنیں گے پڑھیں گے مگر لقمے کے مسائل نہیں معلوم ہوتے اگر بے مغل بے موقع لقمہ دے دیا تو مقتدی بھی نماز سے باہر ہو جاتا ہے امام اس کا لقمہ لے گا تو امام بھی گیا مگر یہ مسائل معلوم ہوں گے تو پتہ چلے گا نا یہ کب لکمہ دینا ہے اور ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ مقتدی کو لکمہ دینا واجب ہوتا ہے اللہ اکبار تو جو علم دین حاصل کرتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کا بہت اہتمام کیا ہوا ہے امیر سنت کے فیضان سے جامعت المدینہ البنین البنات کے ذریعے سے الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو عالم اور عالمہ کورس کروایا جاتا ہے الحمد للہ مدرسۃ جس البنی کل کلوقتی رہائشی اس کے ذریعے سے الحمد للہ قرآن پاک حفظ و ناظرہ پڑھایا جاتا ہے الحمد مدنی چینل کے ذریعے سے دال افطاعل سنت حلال و حرام کا علم سکھایا جاتا ہے ویب سائٹ پر الحمد سینکڑوں کتابیں موجود ہیں فری آف کاسٹ اس کو پڑھیں اس کو ڈاؤن لوڈ کریں پرنٹ آؤٹ کریں کوئی چارجز نہیں مدنی قافلوں کے ذریعے اجتماعات کے ذریعے مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے سے الحمدللہ دعوت اسلامی علم دین کا فروغ کرنے میں کوشاں ہیں جو مدنی قافلے میں جاتے ہیں تو کتنوں کے تاثرات آتے ہیں کہ ہم نے پہلی بار سنا کہ وضو کے اندر فرائض بھی ہوتے ہیں غسل کے اندر فرائض بھی ہوتے ہیں ابھی ایک اسلام بھائی ملے وہ بتانے لگے کہ میں نے بارہ ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیا تو ایک اسی سالہ بوڑھے کو میں نے سورے فاتحہ یاد کرائی سور فاتحہ بھی نہیں آتی مسلمانوں کو بوڑھے ہو گئے ساری زندگی گزر گئی سور فاتحہ نہیں پڑنی آتی برن الحمدللہ دعوت اسلامی علم دین کے فروغ میں کوشاں ہیں یہ تقسیم رسائل اور رسائل لکھے جاتے ہیں پڑھائے جاتے ہیں امیر السنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں الحمدللہ فیضان اذان اور اس بار قیامت کا امتحان یہ سارے سلسلے علم دین سیکھنے سکھانے کے ہیں اللہ کے رہنا سنیے کہ جو علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے اس کو کیا سعادتیں ملتی ہیں خبر میں نہیں دنیا میں بھی ملتی ہیں حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعلن ہو کے پاس حضرت سیدنا کثیر بن کیس رضی اللہ تعالیٰ ہو ملک کے شام کی مسجد دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اور کہا کہ اے ابو دردہ میں مدینہ پاک سے ایک حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آئے ہوں قدردان لوگ تھے اتنا لمبا سفر ایک حدیث سننے کے لیے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اس حدیث کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں میں کسی اور ضرورت کے لیے یہاں نہیں آیا یہ سن کر حضرت بدردار رضی اللہ تعالیٰ انہیں کہا بے شک میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو شخص علم کے طلب میں کوئی راستہ چلے گا اللہ پاک اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا بے شک فرشتے طالب علم یعنی طالب علم دین کی خوشی کے لیے بازو بچھا دیتے ہیں بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں مچھلیاں پانی کے اندر بخشش کی دعا کرتی ہیں یقیناً عالم کے فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے کہ چودہویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر سبحان اللہ یقین رکھو علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی میراث و درہم نہیں روپے پیسے نہیں انبیاء کی میراث علم ہی ہے تو جس نے اس کو لیا اس نے بڑا حصہ پا لیا کاش ہم علم دین سیکھیں یہ علم دین ہمیں جنت کے راستے پر چلا دے گا یہ علم دین ہمیں جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے سے بچائے گا یہ علم دین ہمیں رب کے قریب کرے گا اور جب ہم قبر میں پہنچیں گے آخر موت ہے نیکی کریں یا نہ کریں علم سیکھیں یا نہ سیکھیں اور دنیا علوم کے پیچھے دوڑے پھریں موت تو آئے گی علم دین سیکھ کر جب دنیا سے جائیں گے تو قبر کا معاملہ کیا ہوگا قبر نور سے جگمگ جگمگ جگمگ کرتی ہوگی سبحان اللہ تحد نظر کشادہ ہو جائے گی جنت کا باغ بن جائے گی میرے اکالی سلات اسلام نے فرمایا جو شخص علم طلب کرتا ہے اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اسی طرح وہ خوش نصیب جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اسلام کی قبول آوری کی دعوت دینا اسلام کی دعوت دینا یہ بھی نیکی کی دعوت ہے فرائض کی دعوت دینا واجبات کی دعوت دینا سنتوں کی دعوت دینا مستحبات کی دعوت دینا نماز کی دعوت دینا قرآن کی دعوت دینا بارہ مدنی کام جو دعوت اسلامی کی نیکی کی دعوت کے ذرائع جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں ان کی قبروں کو سلمحان اللہ جنت کا باغ بنایا جائے گا جی ہاں سُنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم چھ ہزار آٹھ سو پینتیس جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے آدمی تیرا ناس ہو تو کس لیے مجھے بلا رکھا تھا تجھے پتا نہیں تھا میں فکنوں کا گھر ہوں تاریکی کا گھر ہوں تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا اگر وہ شخص نیک ہو تو ایک غیبی آواز آتی ہے اور وہ غیبی آواز قبر سے کہتی ہے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا اس کے ساتھ قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہے یعنی یہ نیکی کی دعوت دینے والا ہے برائی سے منع کرنے والا ہے تو میں اس کے لیے باغ بن جاتی ہوں گلزار بن جاتی ہوں چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں بارہ مدنی کام کرتے ہیں درس دیتے ہیں قرآن سکھاتے ہیں سزائے مدینہ لگاتے ہیں لوگوں کو نماز کی طرف لاتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں اہلیہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سعید و موسا اللہ علیہ نبی جینا ولی صلاح و علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو دوسروں کو بھی سکھاؤ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو سبحان اللہ قبر میں لہرائیں گے حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلغت رسول اللہ کے سبحان اللہ تو جو مدنی کام کرتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں اللہ نے چاہا تو ان کی قبر جنت کا باغ بنے گی تحد نظر کشادہ ہوگی انشاءاللہ اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ پارہ ڈبل بارہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر تین اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان تو نیکی کی دعوت دینے والے کی قرآن نے بھی تعریف کی ہر ہر کلمے کے بدلے میں اس کو ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب اور بروز قیامت اسے عرش کا سایہ ملے گا جنت الفردوس خاص ہے اس شخص کے لیے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے اللہ ہمیں توفیق دے آج ہم نے سنا کہ علم دین سیکھنے والے کی قبر کو تاحد نظر کشادہ کیا جائے گا اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنایا جائے گا اور جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے گھر میں نیکی کی دے میں نیکی کی دعوت اپنے خاندان میں نیکی کی دعوت دے اپنی مارکیٹ میں نیکی کی دعوت دے اپنے اسکول میں نیکی کی دعوت دے اپنے کالج میں اپنے انسٹیٹیوٹ میں اپنے ادارے کے اندر اپنے کلیگس کو دے اپنے کزنز کو دے نیکی کی دعوت کو عام کرے اسلامی بھائی بھی کریں اسلامی بہنیں بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ رب تبارک و تعالی کے کرم سے ان کی قبروں کو نور سے روشنی سے لائٹ سے اللہ تبارک و تعالی روشن فرما دے گا اللہ ہمیں نیک آ کی توفی قطا فرمائے آمین بجا ہن نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم